دوسرا پہلو ہے سیاسی اور فکری پہلو استاد محترم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ہمیں منہج قائم کرنا چاہیے منصوبہ اس کے لیے بھی ہمیں بنانا چاہیے جو فکری اعتبار سے سیاسی دعوتوں کو اور مقامی اداروں کو اور شہر میں موجود اجتماعی کام کرنے والی تنظیموں کو اور غیر جہادی دعوتی کاموں میں مصروف لوگوں کو روحانی غذا دے سکے ایسا منہج ہونا چاہیے جو ان کو روحانی اعتبار سے غذا دے سکے اور روحانی اعتبار سے ان کے حوصلوں کو بڑھا سکے اور روحانی اعتبار سے ان کی رہنمائی کر سکے پرامن طور پر کام کرنے والے لوگوں اداروں تحریکوں اور تنظیموں کے لیے ہمیں ایک منصوبہ بنانا چاہیے تاکہ ہم اور وہ شانہ بشانہ چل سکیں ایسا نہ ہو جیسا کہ آج تک ہوتا آیا ہے کہ مجاہدین الگ ہیں سیاستدان الگ ہیں اور پرامن طور پر اسلامی انقلاب کے لیے کام کرنے والے الگ ہیں لیکن اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ آگے آئیں گی اس لیے ابھی سے آپ حضرات کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جمہوری طریقے سے کام کیا جائے گا نہیں ایسی بات انشاءاللہ نہیں ہے اسی و سوری صرح اللہ آگے جا کر اس کے لیے دو شرطیں بھی بیان کریں گے اس کا انتظار کریں گے